جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دلیل قاہرہ اور زبردست دلائی سے اسلام کی اقانیت کو ثابت کیا کافر علمی میدان میں استدلال کی میدان میں بات کرنے کی مزاق نہیں رکھتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کی زوردار دلائی اور ایسے دلائی جو عقل کے پہرائے میں اتر جائے ایک انصاف پسند شخص فوراً آگے ہاتھ بڑھا کر اس دلیل کو قبول کریں تو سرکار علیہ السلاطلام کی اس دلیل کے سامنے کافر حق کے بکے رہ جاتے ان کے پاس ابھی ایسا کوئی عذر نہیں رہتا یا کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی کہ ندی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل کو ٹھکرا سکے تو جب اسلام کی تبلیغ ایسے مقام کو پہنچ چکی تھی کہ جب سرکار نے بڑے زور اور شور کے ساتھ اسلام کے وعد دلال بیان کیے تو اس وقت اس سورہ مبارکہ کا نظور ہوا ایک دفعہ درج پڑ پڑی اس سورہ مبارکہ کے اندر تو وہی مضامین ہے جو توحید اور وحدانیت کے موضوع پر ہوتی ہے لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے ایک بہت زبردست وقت کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے ہر روز مبارک کا ذکر کیا ہے کی انگلیوں کا ذکر ہے آپ کے ہاتھ کا ذکر ہے آپ کی آنکھوں کا ذکر ہے آپ آب کے ابروہ کا ذکر ہے آپ کے چہرے کا ذکر ہے آپ کے زرفوں کا ذکر ہے اور چاہ فرما تھا حبیب مجھے تیرے عمر کی کسم تیری ترسٹ سالہ عمر کی مجھے قسم کے کافر تو گمراہی کے اندر ہے تو دیکھیے کسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے اس کی اٹھائی جاتی ہے جو زیادہ بڑی بزرگ اور بارہ سر جو اپنے سے بڑی ہو پہلی بات تو قسم کا بیان گزر چکا کہ غیر خدا کے علاوہ کسی کی قسم یاد نہیں کی جاتی لیکن یہ عرب کا محاورہ تھا جس طرح آج کل ہمارے اندر محاورہ ہے ما فی قسم تیرے سر کی قسم تو شان تو یہ قسم نہیں ہے لیکن ایک تعظیم کے لیے بات کو معقد کرنے کے لیے اپنی سچائی اپنے جو قسم کے طور پر ہوتے ہیں شرح قسم نہیں عرف کا ایک انداز تکلم ہے ایک انداز ہے کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے اس لیے باتیں سرکار سے ملتی ہے کہ تیرے باپ کی قسم تیرے سر کی قسم کہ سرکار نے چلے کلمات حدیث شریف میں ملتے ہیں تو وہاں پر علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ بطور سرکار نے قسم کے لیے نہیں بلکہ عرب کا ایک محاورہ تھا جس طرح کہ جب کسی پر غصہ ہو جائے جاتا تو کہتے تیری ماں کچھ پر روئے تو یہ ارب کا ایک محاورہ تھا جو حدیث شریف کے اندر بے شمار جگہ پر سرکار نے صلاح السلام جلال کے وقت فاروں سے یہ خطاب کیا ہے اور دیگر لوگوں سے خطاب کیا کہ تیری ماں چپ پر نہ صحابہ صاحبہ کرام کے بھی تباری کے اندر یہ روایت ملتی ہے تو المختصر یہ انداز اس عرف کے لحاظ ہاں سے تھا ایک بات کو موقع کرنے کے لیے سامنے والے پر اپنی فوقیت جمانے کے لیے تو المختصر یہ سمجھیے کہ قسم اس شخصیت کی اٹھائی جاتی ہے کہ جو شخصیت رضبے میں اپنے سے بڑی ہو اور اعلیٰ ہو اور اس بات کو تو کوئی مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا نہ مسلمان کے یقین ہے کہ سرکار علیہ اصلاح اسلام کی ذات ایسی ہے نہ بلکہ اللہ رب العزت نے جو سرکار علیہ سلا اسلام کی قسم کو یاد فرمایا ہے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں جو سرکار علیہ سلاط وسلام کی عمر شریف کی یعنی حبیب تیری آنکھوں کی تیری امروہوں کی تیرے چہرے کی تیرے زلفوں کی تیرے جہاں پر مسکن کرے جہاں پر تو ٹھہر جائے اس جگہ کی قسم کو تیرا یاد کرتا ہے اور حبیب تیرے عمر کی یعنی تیری ترسٹ سال عمر مبارک کی قسم ہے کہ یہ کافر سارے گمراہی میں ہے یہاں پر مفسرین فرماتے کہ سرکار کی عمر شریف کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ سرکار کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے یوں تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو ذات رتبے میں آلہ ہو لیکن وہ بات یہاں نہیں پائی جا رہی بلکہ دوسری شک پائی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے نزدیک محدود ہوتی ہے مجھے تیری قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم ہے مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے تو یہ عرض میں کب کہا جاتا ہے جب سامنے والا مخاطب مخاطب کے لیے معذب ہو معزز ہو باعظمت ہو محبوب ہو تو اللہ رب العزت میں جو سرکار علیہ السلام کے ہر وقت جہاں پر ٹھہر جائے محبوب کے صدم لگ جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سرکار دوار کی عمر شریف کی قسم کو یاد فرمایا یہاں پر محسن فرماتے یہ بات وعدے اور اللہ رب العزت کے سچے محبوب اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ بڑا عظیم مقام ہے کہ آپ کے بس تو بس جتنی عمر کی ساتھ گزرتی ہے اللہ اس کو بھی یاد کرتا ہے کہ محبوب میری مجھے تیرے عمر کی قسم ہے تو دعا فرمائی اللہ رب الزت اس فضیل سے ہمیں گویا کہ مسمتی فرمائے ایک دفعہ درود پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پانچ بدبختوں کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمخور کرتے تھے مدافعاتے تھے اور ان کا حال کیا ہوا اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے مفسرین نے اس کا حال نقل کیا یہ پانچ شخص قریش کے بڑے بڑے سرغنے تھے کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ایک انام نام بن وائی تھا ایک انام اسود بن مطلب تھا ایک انام اسود بن عبد الہوس تھا ایک انام نام بن قیس تھا اور ایک انام ولید بن مغیرہ یہ پانچ شخص تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہما وقت مذاق لایا کرتے تھے معذلہ یعنی سرکار اگر کہیں گلی میں نظر آ گئے تو مذاق اڑا دیا کوئی تانا کس دیا یعنی سرکار کے سلاط السلام ان کی تانا گنی اور ان کی بکواسات پر آپ صبر فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ نبی نبیتا صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور یہ پانچوں بدبخت وہاں پہنچے اور انہوں نے سرکار کے اصلاط السلام کو دوران طواز میں تانا دیا اور پیچھے سے آوازیں کسی اللہ رب العزت کی قدرت کو اب ان کی یہ باتیں گوارہ نہ ہوئیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے حکم کرو کہ حبیب بس انہوں نے جتنا تانا دے دیا, دے دیا تو تو صبر کرتا ہے لیکن اللہ کی قدرت تیرے تانے دینے والے کو چھوڑ دے اس بات کو برداشت نہیں کرتی حضرت جبریل امین آئے اور حضرت جبریل امین نے سرکار علیہ صلاحت السلام سے کہا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیے اب آپ کے رب نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں اب ہوا یوں کہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس کی پنڈلی کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا بعض روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے خود اشارہ کیا اسود جو تھا اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا ابن ابی ابھی عگوز اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا المختصر ان پانچوں کے مختلف قز کی طرف اشارہ کیا یہ اشارہ کرنے کی دیر تھی موت ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ولید بن مغیرہ جہاں پر تیر بنائی جاتی ہے گویا کہ جہاں پر لوہار بھٹی میں تیر بناتا ہے وہاں سے قریب جب گزر رہا تھا کوئی لوہے کا ٹکڑا وہاں پر پڑا ہوا تھا وہ قریب سے گزرا تو ٹکڑا اس کے پاؤں میں چک گیا لیکن اس نے بولا میں جھک کر اس کو پاؤں سے کیوں نکالوں یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ بھرے رستے میں میں جھکوں اور اپنے پاؤں کے نیچے تو کیل نکالوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اور اس تکبر کی حالت میں وہ چلتا چلا گیا وہ ذرا سے وہ گویا کہ کیل نما لوہا چبا تھا اور وہ چبنے کی دیر تھی اور اس کی ہلاکت کا باعث بن گیا اور وہ مردار ہو گیا اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ دشمنوں میں سے ایک دشمن کا گویا کا کام صاف ہو گیا دوسرا ایک بد تھا سرکار نے صلاحت السلام کے تمستور کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ عذاب نافذ کر دیا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا اور وہ درد اتنی شدت کے ساتھ پھیل گیا کہ وہ دیوار پر سر مارتا تھا لیکن اس کے درد میں فرق نہیں آتا تھا اور اسی درد اور نبی پاک کی گستاخی کے سبب وہ بھی مردار ہو گیا ایک جو ابن عبوس تھا وہ سرکار نے سلاط اسلام کو بڑا تمسور کرتا تھا آپ کے چہرے عدت کا مداق کرتا تھا اللہ نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا اور مہا بلّہ محاب اللہ محد اللہ اللہ اللہ اس کا چہرہ ایسا بگ کہ گھر والے اس کے پہچاننے سے انکار کر دیو کہ جناب یہ کون ہے اتنے برے چہرے والا اور گھر والوں نے اس کو دھکا دے دیا اس کے چہرے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اسی حالت میں اس کی پوری کھوپڑی جو تھی وہ سڑ گئی اور وہ بھی گویا کہ مردار ہو گیا دردوں پانچوں کے پانچوں کافی جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مداقع کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر کے نبی پاک کے قلب کو تسکین دی اور ان پانچوں کے پانچوں کو مردار کر دیا اور سور حضر کے آخر میں اللہ حرب العزت نے ان کے متعلق رشاء فرمایا تھا وہ محبوب ان سے منہ پھیر لو اب دیکھو نمبر کیا کرتا ہے آپ تو کر رہے ہیں اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ مشریقی آپ ان سے اپنے آرس کو پھیر لیں اپنے چہرے کو پھیر لیں اب یہ سے دشمنی نہیں تیرے رب سے دشمنی کر رہے ہیں یہاں پر مفسین فرماتے دیکھیے کہ دشمنی سرکار سے تھی چاہیے سرکار ان کے جملے کا جواب دیتے لیکن سرکار کی سر خاموش رہے تو یہاں پر اس شاخ فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتا چلا کہ محبوب کی طرف اگر کوئی شخص نقطہ چینی کرتا ہے اور محبوب جواب نہ دے تو محب اگر غیرتی ہو تو محبوب کے دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے تو محبوب سفا پر جب لوگوں نے تنقید دی تو اللہ عزت میرے محبوب کا محب ہے تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے کے ہوتے ہوئے حدیب کی طرف کے کے محبوب کے طرف کوئی نقطہ چینی کر سکے اللہ رب العزت نے ان کی مہلک بیماریوں میں ان کو تباہ کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور اپنے محبوب سے کہا کہ آپ اپنے زبان کو مت کھو دیجیے گویا کے شرکی آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجیے آپ کا رب ان کافروں سے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کی تفسیر بیان کی ایک دفعہ درود پاک پڑی برائے کرم گرود پاک پڑنے میں سستی مت کیا ہے اس کے بعد ابرات محترم سورے نحل کی پدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس میں وہی ملامین بیان کیے گئے جو وحدانیت اور توحید کے دلائل کے ہوتے تھے ایک بات جو سوریہ مبارکہ کے اندر زیر غور ہے وہ آپ ذرا غور سے سما فرمائیں گے یہاں پر تاکہ آگے کس کس مفسر نے اس آیت کو سمجھنے سے غلطی کی ہے اس کی نشاندہی یہاں پر ہوگی آخر جو تھے ان کو مفسرین امام راضی فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم یہ فرشتے جو ہیں جن کو تم خدا کا بیٹا یا بیٹی کہتے ہو ماض اللہ ان کی کوئی تصویر تمہارے ذہن میں آتی ہے در ہو تو اس کی تصویر بناؤ اور اس کو سامنے رکھو اور اس کی عبادت کرو اس میں تمہیں عبادت میں لذت آئے گی کیونکہ یہ بھی خدا ہے جس طرح کہ وہ خدا ہے اللہ عظم تو انہوں نے ہر بندہ یہ جانتا ہے آج بھی دیکھیے بدھ پرست بہت ہے آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کسی قبر کو جا کے خدا نہیں کہتا ہے بلکہ مورتیاں رکھتا ہے وہ بلکہ درخت کاٹا وہی مورتی یعنی اتنے ان کے خدا ہیں جتنے پجاری نہیں ہیں یعنی یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ہندو کی نفسیاتی طور پر ہندو اتنا چنڈم ہوتا ہے اتنا ختم ہوتا اقلی طور پر کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی کو بھی مالدار یا صاحب سربت یا معذت دیکھ لے تو بولے خدا کا روپ لے کر آئے ہیں بھگوان کا روپار کرائے ہیں تو اب دیکھیے بڑے بڑے پہاڑ کو انہوں نے خدا کہہ دیا ہاتھی کو خدا کہہ دیا کسی شخی کو دیکھتے ہیں بولے بھگوان کا روپ بھر گیا ہے یہ بھگوان کا روپ لے کر آئے اللہ تو الگ ہندوؤں کی یہ نفسیات ہے کہ وہ معذف چیز کو فوراً خدا کہہ دیتے ہیں اور قابل عبادت اس کو تصور کرتے ہیں دیکھیے شنکر کے پاس گائیں ہوا کرتی تھی گائے نے شنکر کی خدمت کی تو جس طرح یہ شنکر کو خدا کہتے ہیں اسی طرح گائیں کو بھی خدا کہنے لگے گائیں کی تعظیم میں اتنے غرق ہوئے کہ گائیں کو خدا کہہ دیا مسلمان کسی ندی کسی بلی کی کر تعظیم کرے تو تعظیم ہی کرتا ہے اس کی عبادت نہیں کرتا وہ عبادت صرف خدا کی کرتا بڑا وعد فرق ہے اگر دیکھیے کوئی کہے جناب تم بھی وسیلہ ڈھونڈتے ہو ہندوی وسیلہ ڈھونڈتے تھے ہم نے کہا اگر یہی بات ہے تو کوئی فرق نہیں ہندو بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں ہم بھی بیت اللہ میں پتھر کو سجدہ کرتے ہیں تو اب فرق کیا ہوا اب دیکھیے ہندو بھی گویا کے گنگا کی تعظیم کی پانی کرتا ہے پانی کی تعظیم کرتا ہے اور ہم بھی جو ہے کہ زمزم کے پانی کی گویا کے تعظیم کرتے ہیں تو کیا کوئی بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ ذرا ہندو مسلمان کوئی برابر نہیں بلکہ وہاں کا فرق موجود ہے کیا گنگا کی تعظیم میں اس قیدہ عبادت کا ہوتا ہے اس قیدہ متصرف ذات کا ہوتا ہے اس کا عقیدہ اس کی خدائی کا ہوتا ہے اور زمزم کی تعظیم میں مسلمان خدائی کا نہیں ہوتا پانی کو خدا کہنے کا تصور نہیں ہوتا بلکہ برکت کا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس پانی میں برکت پیدا کی ہے. اگر پیدا نہ کرتا تو اس پانی میں برکت نہ ہوتی اور نبی پاک نے استفاد بیان کیے اور ہندو جو پتھر کے سامنے سجا کرتا پتھر کو خدا کہتا ہے اور مسلمان اگر پتھر کو سجا کرتا ہے تو پتھر کو خدا نہیں کہتا بلکہ اس کو اللہ کی توجہ کا مرکز کہتا ہے اللہ کی توجہ کا مرکز کہتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص کہتے یہ کہے کہ جناب یہ میں نے بیت اللہ کو سجا کیا اس بیت اللہ کو سجا کرتا ہوں تو یہ کفر ہے کیونکہ بیت اللہ کو سجا نہیں سجا تو اللہ کو ہوتا ہے یہ چیز اس کے لیے مرکز بنتی ہے اب اگر کوئی کافر یہ کہے کہ جناب ہم بھی ان بتوں کو جو سجا کرتے ہیں وہ اس میں اس کو بھی اللہ کی طرف پہنچانے کا ایک مرکز سمجھتے ہیں تو بی مسلمانوں پر ہوتا ہے لیکن واضح فرق ہے مسلمان جب عید اللہ کی کالی عمارت کے سامنے سر جاتا ہے تو کالی عمارت کو خدا نہیں کہتا متصر مزاق نہیں کہتا ہاں ہندو اگر کسی پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے بھلے وہ خدا کو مانتا ہو لیکن اس پتھر کو بھی متصر مزداد کہتا ہے اس کو بھی گویا کہ خدا کا قیدی ہے فرق ہے ایک عقل مند آدمی کے لیے. لیکن کوئی اگر کا کر جائے تو حضرات اس کے بارے میں ایک مسلمان کیا ہندوؤں جا کی اور اور یہ دیگر اور روایت کرنے والے اس قسم کے بے شمار اشخاط ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے قریب سے گزرا وہ مروان تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص سرکار کی مزار سے چمٹا ہوا ہے اور اپنے منہ کو مٹی میں ڈالا ہوا ہے سرکار کی قبر شریف کے اور جو مٹی اس کے اندر اپنے منہ کو رکھا ہوا پورے منہ کو اندر اور لپٹا ہوا ہے سرکار کی قبر سے مسند امام احمد کی حدیث ہے مرمان قریب سے گزرا اور پاؤں سے زیادہ دبایا اس کو آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر تو اس شخص نے اپنے منہ کو اٹھا کر کہا اپنے نبی کے پاس آیا اور کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اور وہ شخص کون تھا حضرت یوب انصاری اب وہ انصاری وہ صحابی رسول وہ سرکار کی قبر سے چمٹے ہوئے ہیں تو کیا کہا جائے گا وہ قبر کو پوج رہے تھے وہ قبر کو خدا کہہ رہے تھے خدا کے واسطے ایسا فتوا مت دیا کرو کہ جس میں سارے صحابہ اکرام امر آزوب اللہ کے ذر میں آ جائے المختصر یہ بات ذہن میں رکھیے شیتان نے جس طرح مکہ کے کفار کے ذہن میں فرشتوں کی تصویر بنانے کا ایک آئیڈیا ڈال دیا تھا ایک گویا کہ ان کی توجہ اس بات پر دلا دی تھی تو انہوں نے تصویریں بنا لی تھی اب آپ اس بات پر جانتے ہیں چترا سے کہ انہوں نے لکڑی کے بت بنائے تھے چاندے کے بت بنائے تھے پیچھے کئی ہاتھ دوری کے آٹے کے بدھ بنائے تھے اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور جناب وہ لکڑی کا جو بت ہوتا ہے اس میں جان ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نے جا فرمایا محبوب ان سے کہو ارے کس کی تو عبادت کرتا ہو تجھے پہچانتا نہیں تو تیری عبادت کرنے کا فائدہ کیا اس کو اور پہچاننا تو کنار وہ تو خود زندہ نہیں ہے جب وہ خود زندہ نہیں ہے تو وہ تیری عبادت کا مطلب وہ کیا جانے گا بلکہ وہ تو خود مردار ہے وہ تو خود مرا ہوا ہے اس میں تو روح ہی نہیں ہے اور خدا ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے خدا ہونے کے لیے معبود ہونے کے لیے اپنے عابدوں کا علم ہونا ضروری ہے. ہے, ہو کم کم ہو ہے? ہے اور کم سے کم اگر تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ زندہ تو, ہو, تو ہو, زندہ تو ہو لیکن جس بس جس پتھروں کی مورتوں کو تم پوج رہے ہو جس کے سامنے تم سجا کر رہے ہو اور جن فرشتوں کی تم نے تصویریں بنا رکھی ہے ان کو بولا کہ تم عبادت سمجھ رہے ہو. تو اس کے اندر تو خضرو نہیں ہے وہ تمہارے لیے کیا کے مرتبے کو بڑھائے گی اور تمہارے لیے خدا کس طرح کیا محبوب جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجا ون لدین امام واحد ہے جس نے چودہ سو سال مفسرین کے ترجمے کو یہاں پر جمع کیا یدعونا کا معنی میرا امام کرتا ہے کودنا اور لوگ کرتے ہیں پکارنا اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکارتے ہیں تو میں نے کہا پکارنے کا اگر معنی کیا جائے نا تو ایک دوست دوسرے کو بولے ارے ذرا سننا امراض تو اس نے اس کو پکارا تو بولے چلے بھائی قرآن کی شاید سے مشرق ہو گئے یہ کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر تو کسی کو پکارنا نہیں ہے آپ بولے نہیں پکارنے میں عبادت ہم نے کہا وہی ترجمہ یہاں پر کریں نا آپ ون نبینہ اور جو امام احمد رضا نے کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ عبادت کا مانا کریں گے تو اہل سنت کو رگڑنے کا موقع کہاں ملے گا ان کو تحریف کہاں سے آئے گی لوگوں کو گمراہ کہاں سے کیا جائے گا تو ون نبینہ کا مانا ابھی میں تفافی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ون نبینہ یہ دڑونا مندون اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں لائق نقول سیل وہ کچھ نہیں بنا سکتے اللہ فرماتا ہے وہ کچھ نہیں بنا سکتے وہم یخلقون وہ تو خود بنا ہے وہ تو خود تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے پھر آگے اللہ فرماتا ہے غیر مردے ہیں زندہ نہیں ہیں ان میں تو روح بھی نہیں ہے یہ تو مردے ہیں اور انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا ان بتوں کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا تو اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر یو سے مراد ہے یعبدونا یوں تو الحمدللہ تمام مفسرین نے اس کا ہی مانا کیا لیکن میں اطلاع حجت کے لیے ایک تفصیل کا ہمارا پیش کرتا ہوں اور اس پر میں تحقیق کی دعوت دیتا ہوں کہ یدرون کا معنی اگر کسی مفسر نے پکارنے کا کیا ہو تو بسم اللہ کہہ کہ دنیا کے جتنے مستحدین اور سعودیہ کے نجد و رما ہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور ایک مفسر کا حوالہ پیش کریں کہ یہاں پر یہ معنی ہے ورنہ دیکھو حدیث میں آیا ہے بخاری میں حدیث ہے سرکار فرماتے آخری زمانے میں فرقہ نکلے گا وہ قرآن پڑھے گا قرآن اس کے حرک سے نیچے نہیں اترے گا تو کیا مطلب علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کے من مانے, مانے کرے گا اپنی طرف سے مانے کرے گا اپنی طرف سے تحریف کرے گا اب دیکھیں یہاں پر ول لدینہ ید کا معنی کیا ہے تو تفصیلیں جلالین یہ سارے مکتبوں میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے والے اس کو پڑھاتے ہیں اس میں بڑے واضح طور پر تفصیلیں جلانے لگا ودینہ ید رونا کا مانا فرماتے ہیں اس کو اگر یا کے ساتھ پکارا جائے تو تا کے ساتھ اس کا مانا عبادت کرنا کیا ہے پوجنا عبادت کرنا تو تفصیل جلالین کے علاوہ یہ اقمام حجت کی صرف ایک تفریح ورنہ اگر یہاں پر میں لاؤں تو بنانا ہو تو فاقی رکھنے گی لیکن میں صرف امام حجت کے لیے بڑے واشداب الفاظ میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس آیب تحت تمام نبی نے کا مانا پکارنے نہیں عبادت کرنے کے کیے ہیں کہ کافی جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں نہیں کافر جو اللہ کو چھوڑ کر ایسو کی عبادت کرتے ہیں جب عبادت کا مانا آ گیا تو ولی سے نکل گئے نبی سے نکل گئے اولیا سے نکل گئے لیکن ان کی پرانی عادت ہے کہ جو آیسے بتوں کی مذمت میں اترتی ہے بتوں کی مخالفت میں اترتی ہے اس کو یہ مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں اور بخاری شریف جل نمبر دو صفا نمبر ایک ہزار چوبیس یا ایک ہزار پینتالیس پر یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں دیکھیے ابھی ہم قرآن کا تریمہ کر رہے ہیں ہمیں ہر اس فرقے سے بچنا ہے جس پر لانت ہوئی ہے جس میں قرآن حدیث میں ہوئی ہے ایک بات پہلے تو سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں فرقہ آئے گا وہ قرآن پڑے گا وہ قرآن بخاری کے جیسے قرآن اس کی حالت سے نیچے نہیں اترے گا کیا مطلب من مانے مانے کرے گا رائے سے تفسیر کرے گا اور میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کرنا کفر ہے میں نے الحمدللہ یدونہ یدونا کا معنی امام احمد رضا کی زبان سے نہیں بلکہ چیلنج کرتا ہوں تمام علماء نے چودہ سو سال سے لے کے صحابہ تک سارے علماء نے یدونہ کا معنی عبادت کے کیے گی تو میں نے جو یہ تفسیر کی ہے میں نے امام احمد رضا کی زبان سے نہیں کی بلکہ الحمد چودہ سو سال کے جتنے بزرگ علماء ہیں تمام کی تفاشی کا خلاصہ امام احمد رضا نے لیا اور میں نے ان کے قول کو آپ ہرا سامنے گویا کے پیش کر دیا اب سکا فرماتے ہیں قرآن میں تحریف کریں گے ایک یہ سب سے بڑی لانت ہے جو قرآن کے ترجمے میں گڑبڑ کرے اس پر دوسری لانت جو ہے وہ کیا ہے منقارا فل قرآنی فل تبوں کو مقدون ملنا ہے ترمیری شریف جوشد قرآن کا معنی کرنے میں اپنی رائے کو شامل کرے اس کا بھگانا جنم میں ٹھیک ہے دوسری چیز اور تیسری چیز جو ہے کہ اس کے اندر قابل غور ہے وہ یہ ہے وہ بخاری شریف جدیث ہے کہ ہم نے تو پہلے یہ دیکھنا ہے یہ قرآن کی آیب جو ہے اس کے مخاطب کون ہے مومن ہے تو اس سے مومنین کا ترجمہ کریں اور وہ آیت سارے مومنوں پر رائیں گے اللہ اولیا اللہ فن ال یہ مسلمانوں کی بات ہے تو یہاں سے ہم ہندوں با... ہندوؤں کو اولیا نہیں کہیں گے کیونکہ اولیاء کا مانا دوست ہوتا ہے تو ہندو اگر ایک دوسرے کے دوست ہو تو ان کو اللہ والی آیت ان پر جسمانی کریں گے اس لیے کہ ان اولیاء اللہ والی آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بات قرآن کے تبلا تھا میں یوکر ہوتی سبیر اللہ عمار تو کہ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے انہیں مرد مت کہو ہو مت کہو کو تو اگر کوئی بھی مر مراتا رہے تو اس کے متعلق رعایت نہیں جائے گی بلکہ مسلمانوں کے لیے جائے گی تو پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہر شخص یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ دیکھے اللہ کس کو ختم کر رہا ہے اگر کافر کو مخاطب کر رہا ہے تو اس آیت کو مسلمان پر نہیں رہیں گے اگر مسلمان کو مخاطب کر رہا ہے تو اس آیت کو کافر پر نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اور جو یہ گڑبڑ کرتا ہے نا ادھر کی ادھر کی تو اس کے متعلق بخاری سے صحابی رسول کا ختم سنو حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف جلد نمبر دو سفا نمبر ایک ہزار چوبیس ایک ہزار پینتالیس اس پر روایت موجود ہے یراہو شرار خلق کانا تعالی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عمر اور یہ یاد رکھیں آپ کے صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے کہ کان شرار اللہ تعالی میں اس کائنات میں بہت سے شریر لوگوں کو دیکھتا ہوں شریر جس کو صحابی رسول شریر کہے وہ واقعی میں شریر ہوگا نا جس کو صحابی شریر کہے وہ شریر ہوگا آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور اس شریر کی اولا اس شریر کی نشانی تو بتائیں وہ شریر کون ہوگا فرماتے ہیں بیٹا وہ شریر وہ ہوگا ان تلقلا فلقفار فاجا الحال اس شریر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو آیتیں کفار کو رگڑنے کے لیے اتنی ہوں گی کفار کے مذمت میں اتنی ہوں گی کفار کے رد میں اتنی ہوں گی اس کو مسلمانوں پر فٹ کرے گا سمجھ گئے شریر کون ہے جو بتوں کی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرے گا اور یہاں پر میں نے تفاشر کا خلاصہ بیان کر دیا ہے بلدین یدن امین دلہ سورے نقل ہے آیت نمبر بیس ہے اکیس ہے اس سے مراد کافر ہے لیکن آئیے مودونی صاحب یہاں پر کیا لکھتے ہیں یہ میرے پاس تفیب القرآن ہے جل نمبر دو ہے ایک بہدری اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایسے جبر کلمات بات سنی کہ یہ شخص کے پاس میرے خیال میں دل نہیں تھا اگر دل تھا تو پھر انبیاء کی محبت نہیں تھی نہ اتنے گندے الفاظ ہندوؤں نے بھی کبھی اندیا کی شان میں نہیں لکھے ہوں گے جو مودودی صاحب لکھتے ہیں لکھتے ہیں اور وہ دوسری ہستیاں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں دیکھ لیا پہنے معنی میں ہوں لوگ پکارتے ہیں میں کہتا ہوں مودودی صاحب آپ کے چاہنے والے بے شمار ہوں گے اگر آپ کے چاہنے والے ہیں تو میں دعا کروں گا ان کو اللہ ہدایت دے اور وہ ہم سے رابطہ کریں کہ یہ دوں جو مودودی صاحب معنیٰ کر رہے ہیں مستر پر ٹائم لگاتے ہیں یہ مانا اپنے گھر سے کر رہے ہیں یا مفسرین سے کر رہے ہیں اپنے گھر سے کر رہے ہیں تو قرآن میں کہا حدیث میں آتا ایسے شخص کا ٹھکانا جنگ ہے اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ایسا شخص پکا شریر ہے اور حدیث میں ایسے شخص پر نانت ہے کہ ایس قرآن پڑھے گا قرآن اس کے حلف سے نہیں شریر اترے گا یا قرآن کے معنی میں کہیں ارے گا تو مودودی صاحب کہتے ہیں اللہ توڑ چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے مردہ ہے نہ زندہ ان کو کچھ علم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تدمہ اب اس کی تشریح کرتے ہیں توسیع کرتے ہیں یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں سب چاہوں گا براہ کرم یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی خداؤں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیطان یا لکڑی یا پتھر کی مورتیاں نہیں بلکہ قبر والے ہیں آگے سنے اس لیے کہ فرشتے اور شیطان کے بند ہیں ان پر اموات اور غیر و اقلیات کے الفاظ کا اطلاق نہیں کیا ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی مورتیاں پہلے بار سنیے ان شاء اللہ لفظ و لفظ کی میں ان کے اقتصان کے دھجیاں انشاءاللہ شاء اللہ برانوی سے اڑاتا ہوں اس لیے کہ جو رسول پاک کا استاف ہو اس کا رد کرنا ہم پر فرض ہے اولیاء اولیا اقرآ کو ملاپرائے خدا کے واسطے میں کہوں بغیر غیر ایمانی کے ساتھ ان ساری باتوں سنیے اس شخص کا رد کرنا ہم پر فرد چاہے ہمارا بات کیوں نہ ہو چاہے ہمارا شرار کیوں نہ ہو سورت صادہ میں گزر چکی ہے کہ وہ مسلمان ملے جو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کو ان تمام چیزوں پر فوقی لکھتے ہیں کہ اب لا لاموہانا یعنی ضروری طور پر اللہ سے مراد امبیا اولیا شہدا بزرگ طالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہے جن کو گالی یعنی بے وقوف لوگوں نے بے, بے وقوض متقدین نے داتا مشکل کشا فریاد رست غریب نواز گنج شکر اور نامعلوم کیا کیا قرار دیا ہے اپنے ہاتھ پروانی کے لیے پکارتے ہیں تو ان آیتوں کو کہ جس میں کفار کی مذمت کی گئی ہے مدوی صاحب مثال لاتے ہیں یہاں سے داٹا مراد ہے مودوی صاحب کہتے ہیں یہاں سے گنجے شکر مراد ہے مودی صاحب کہتے ہیں یہاں سے غریب و نواز مراد ہے یہاں سے دن مراد نہیں ہے شیطان مراد نہیں ہے میں نے کہا خدا کی قسم مودی صاحب آپ کو نہ رہے آپ کی ضروریت انشاءاللہ میری تقریر سن رہی ہوگی میں دعوت فکر دوں گا کہ خدا آپ لوگوں کو ہدایت نہ فرمائے کہ مودودی صاحب کی طرح کہیں آپ کی اپنی آفرت کو نہ دبا دے اولیاء لیا کرام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے میں آپ کا مخلص ہوں سنی میری بات یہاں پر یہ کہنا کہ جناب یہاں پر اللہ یہ رسول میں اللہ کے رسول پر جن آیتوں کا نزول ہوا ہے اس سے مراد داتا صاحب ہے مابندہ اس سے مراد غریب النواز ہے اس سے مراد گویا کہ وہ ہیں غریب النواز مشکل کشا قبور تمام بڑی مراد ہے لیکن دیکھیے اگر مودودی صاحب خدا کی قسم چوری ڈپیتی اور خیانت سے چھوڑی فرصت پا کر تفاشیر کا مطالعہ کر لیتے میں کہتا ہوں حدیث پندرہ سے تو کئی حدیثوں کے اندر یہ آج موجود ہے کہ جس میں سرکار نے آیت کی تشریح کی لی خدا کے واسطے موزودی صاحب آپ کو تو ٹائم نہیں ملا آپ کے جماعت اسلامی کے افراد جو تحقیق کے دعوے دار ہیں میں ان کو بارہ کا دوں گا کہ خدا رام میدان استقبال میں قدم رکھیں تعصب کی اہمت کو نکال کر پھینکے تعصب کی ہراظت کے ٹوکرے کو سر سے پھینکے اور تحقیق سے شاید تشریح کریں کہ کس امام نے یہاں سے ولی مراد لیا ہے کس مفسر نے یہاں سے نبی مراد لیا ہے چودہ سو سال سے لے کر صاحب سے لے کر مودودی صاحب تک کسی ایسے مفسر کا حوالہ دیں کہ جو تمام مکتبہ سے نظری مسلم ہو اور وہاں سے نبیوں کو اس مراد لیا ہو انبیاء کو مراد لیا ہو اور اگر نہیں پیش کر سکتے اور خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتے تو مودودی صاحب نے جس طرح اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا تو اسی طرح کہیں آپ قرآن کے ترجمے کے شوق میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے شوق میں اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ نہ نکل جائیں تو کہتے ہیں یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جناب جو قبر پر جاتے ہیں اور اللہ نے ان کو گویا کہ مشرک کہا ہے تو میں نے کہا حضرت ابو ایوب انسائی جو سرکار کی قبر پر پہنچے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آج اللہ حضرت عائشہ کے پاس لوگ پہنچے اور اب کی مدینے میں بارش نہیں آتی مشکات حدیث موجود ہے چاہے فنک پر کلام ہو لیکن فضائل کے لحاظ سے ہے آپ نے فرمایا چلو سرکار کے مزار پر استاد حریف موجود ہے دارمل حریف موجود ہے سرکار کے مزار پر جائے گا جایا گیا اور حضرت عائشہ نے کہا سرکار کی مزار سے اس چھت کو ہٹا دو جب چھت کو ہٹایا اور آسمان اور سرکار کی مزار میں کوئی فاصلہ نہ رہا تو بارش کے اندر شروع ہوگی اور کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ پہنے لگا لوگ دوڑتے ہوئے ام مومین کے پاس آئے اور اس کی جو حضور یہ ہے آپ نے فرمایا اور چھت صحیح کری جب چھت صحیح کی گئی تو بارش روک ملاقاری رحمتہ اللہ علیہ رحمت ہنسیوں علی کے پہنچوائے وہ فرماتے اس، اس سال جو سرکار کی مدار کی برکت سے دارک ہوئی تھی اتنا سبزہ ہوا اور ہمارے اونٹ اس سبزے کو کھا کر اتنے موٹے تگڑے ہو گئے لگتا تھا کہ ان کے جسم سے چربی پھٹ کرنی کر نکل گئی اور اس دن کو اس سال کو خوشحالی کا سال کہا جاتا تھا کیا فرماتے جماعت اسلامی کے معتبرین اور ان کے نیڈل حضرات حضرت عائشہ نے جو مزار کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا ہے تو کیا وہاں پر قبول سے مراد یہ آج وہاں پر چسبا کر کے ساروں کو سلام سے نکالیں گے اور صحابہ اسلام سے نکل کے اگر کوئی مسلمان کا بچہ بچا تو وہی آپ کا موجودی تھا اور کہ کو کوئی اسلام میں نہیں رہا ہم صحابہ کو تو مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن موجودی ہی اگر ٹکر میں آ جائے اس کو ہم کافی کہہ سکتے ہیں صاحبہ کو نہیں کہہ سکتے صاحبہ اسلام کو فٹاو شامی اٹھا کر دیکھیے فتح و شانی فقہ فکاحم جی کی مستقل کتاب ہے اس میں موجود امام صاحب کہتے ہیں جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تو ان کی رعت بر رقوبی قبر ابھی ہمیں پھٹا میں امام اعظم کی قبر پر جاتا اور تبرک حاصل کرتا کہتے ہیں امام اعظم کی قبر پر قریب میں دو رکعات میں وہاں پر نفل پڑھتا فقیت الحمد للہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کی صف ہوا اس جگہ پر نفل پڑھتا امام شافی کہتے ہیں نواز پڑھنے کے بعد میں حضرت امام عالم کی مزار کی طرف رجوع کرتا رجوع کرتا جو میری مشکلیں ہوتی وہ مزار پر آنے سے گویا کہ حل ہو جاتی اور اسی کے ساتھ میں جب میں شامی فرماتے حضرت معروف کرخی ان کا مزار الحمد للہ باشریف کے اندر ہے کرف کا قبرستان بہت بڑا ہے جس میں انبیاء اکرام اور بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں ہمیں معروف کرقری جن کے قدموں میں محمود احمد آلو سی رحمۃ اللہ علیہ قدم وہ کرو شریف موجود ہے معروف تقری کے متعلق اللہ میں آلو سے لکھتے ان کا انتقال دو سو بارہ ڈگری بعد میں کا دو سو بیس ڈگری یعنی تقریباً آج سے بارہ سو سال پہلے انتقال ہوا ہے یعنی امام اعظم کے اولین مقرر میں سے ہے سرکار کے سراط اور ان کے دور کے اندر صرف دو سو سال کا فرق ہے بالکل قریب, قریب قریب کے دور ہے اور بالکل اس دور میں تاب اور تابع تابعین کا دور چل رہا ہے علامہ شامی فرماتے ہیں ان کی قبر اتنی بڑی سیاح ہے کہ ساتھ ہی کہ جب بھی علاقے میں بارش نہیں ہوتی ان کی قبر پر جا کر دعا کی جاتی تو اللہ بارش کا مجھے کر دیتا ہے میں علماء دیوبند سے کہوں گا کہ آپ مدار پر ہاضی سے ہم کو قبر پوجا کہتے ہیں تو علامہ شامی کو کہہ دیں گے جو کہتے ہیں کہ مزار پر جانے کے ساتھ اور ہم کو آپ قبر پوجا کہتے ہیں تو خانوی صاحب کے پیر و مرشید حاجی امداد اللہ ماجر مکی کے پاس ان کا ایک گویا کے مریض پہنچا اور رو کر کے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں قبر سے آواز آئی بیٹا روزانہ آ جانا سالن روٹی پیسہ نہیں مل جائے گا تو ہم امریکہ آواز جناب تھانوی صاحب آپ کی پیس بات خبر سے امداد کر دیتے ہیں آپ کی توحید ذرا نہیں ہلتی اگر ہم داتا علی ہجبری کے مزار کی طرف چل جائے تو ہم پر تو آپ کہاں کم سے کم اپنے بزرگ کی کتاب امداد المشتاق مارکیٹ میں ملتی ہے لیکن والا کا تو اس کی کبر پر گویا کے سالن لینے کو نوڈے ملتی ہے وہاں پر اگر ہم داتا علی ہجری سے وہ سگریٹ کی دعا کریں تو فک ہو جاتا ہے خدارا ایسی توحید جن کے مت بنو کہ مرنے والا پیر ہے تو سب چیز جائے ساڑوی بھی آ بھی, بھی ہیں اور اگر سنی ہو تو خدا نا میں الفاظ آپ کو دعوت فکر کر دے رہا ہوں کہ مسلمانوں پر انڈا نہ کراؤ اسلام آپ آب کے ابا کا نہیں ہے اسلام میرے نبی کی زبان سننے کا وہ ہے <سلام> میں سب ایک جیسے ہیں یہ نہیں کہ امداد اللہ مہاجی مکھی تو قبر سے مدد کرے گا غو سے اعظم تو مدد نہیں کریں گے سکھ ہر ایک کے لیے شیرک ہے صرف ہر ایک کے لیے شرک ہے اگر وہ صرف چاہے نبی پاک کے لیے ہو چاہے گوس آزم کے لیے ہو لیکن جب صحابہ سرکار کی قبر پر جا سکتے ہیں اور سرکار خود ہیلتھ کی حدیث گزری ہے سرکار ہر سال کی ابتدا میں شودائے کی قبر پر جایا کرتے ہیں اور اس کی اجازت کیا کرتے تھے مودودی صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ جناب یہ قبر والے مراد ہیں لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں مودودی صاحب نے کیسی کیسی مثالیں اسلام کو سمجھانے کے لیے پیش کی دیکھیے یہاں پر وبین یدون سعید حضرت عبداللہ ابایہ کہ جو آیت کفار پر ہو جو آیت کفار کے اوپر نازل ہو ان کے سبب نازل ہو ان کے تائز میں ان کی تربیت میں نازل ہو اس کو مسلمان پر اطلاع کرنے والا کون ہے شریر کہا ہے شرارت خلق اللہ تعالیٰ اور رائے سے تک گویا کی تفسیر کرے گا تو بل وہ کافی ہو جائے گا اس پر تو سارے علما تفصیل رائے کو کفر کہتے ہیں لیکن موضوع موزودی ساتھ کہ اگر آپ تفسیر اللہ نہ کرے پڑھیں تو آپ کو ایسے چوچنے قسم کے مثال ملیں گے کہ اللہ کی بات چل رہی ہوگی تو مثال ایسی پیش کریں گے کہ وہ جناب بندہ گویا کے سمجھنے سے حیران ہو جائے گا یہاں پر کافروں کی بات تھی تو مثال کس کی پیش کی مسلمانوں کی اہل قبول سے کا داٹا مراد ہے کا علی حجری مراد ہے میں نے کہا حضرت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں ہمت عادی فرمائے کہ آپ نے ہمیں شریروں کا پتہ پہلے دے دی دیا دی. شہریوں کو پتا کیسے پہلے دے دیا تھا اور آپ نے ہمیں بتا دیا تھا کس آئے کو کس طرح سمجھنا ہے تو الحمدللہ للہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ آپ کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر آج ہم موجودی سمجھ گئے ورنہ اس کی تفصیل کو ہم قبول کر لیتے اگر آپ کا قول نہ ہوتا اور واقعی یہ اسلام صحیح کہتا ہے کہ صحابہ رشو و ہدایت کے مینار ہے نبی یہ پاپ کی تبلیغ کے عمل جامع میں انہوں نے پیش کیا ہے تو نبی یہ کی سیرت آپ کے قوم کو سمجھنا ہو تو صحابہ کے عمل کے کے اقوال کو سمجھنا ضرور ہے کہ ہم ف لوگوں سے گویا کے محسوس رہ سکے تو کافروں کی بات کی مثال کس کی پیش کی داتا, کار کی، داتا صاحب کی غریب النواز کی نفسیات کیسم کی مثال کو جو ہے اب دیکھیے اللہ اردو عزت کے کسی مسئلے کو اگر ہم نے ایک جاہل کے سامنے واضح کرنا ہو تو ہم اللہ العزت کے کسی مسئلے کو اس کی ذات کے کسی قدرت کے مسائل کو سمجھانا ہو تو اگر ہم کوئی مثال بھی پیش کرتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سات کے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی مثال دی جائے نئی سا قولی شے ایسی کوئی شے نہیں ایسی کوئی توجہ چاہوں گا ایمان کا اہم نکتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں جس کو ہم اللہ کی مثال دیں اللہ کے کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے یعنی اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت کے کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایسی کوئی مثال نہیں جس کو ہم پیش کریں لیکن پھر بھی اگر عوام کو سمجھانے کے لیے مثال دی جائے تو یہ لفظ آگے کہا جائے کہ بلا تشبیہ بلا تمسیل یعنی جو یہ میں تصبیح دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں یہ اللہ پر نہیں دے رہا آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں بلا تسبی میرا ارادہ ہے یہاں پر تسبی دینا نہیں ہے بلا تمصیل میرا ارادہ مثال دینا نہیں محض آپ کو سمجھانا ہے تو کم سے کم مقررین جب تقریر سیکھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بیٹے جب نبی پاک پر کوئی مثال دینی ہونا اور کبھی اللہ پر کوئی مثال دینی ہو تو مثال کے ساتھ یہ لفظ کہنا کہ بلا تشبیح بلا تمشی یہ بات کر رہا ہوں یعنی یہ مثال تو دے رہا ہوں لیکن مثال آپ کو سمجھانے کے لیے اس مسئلے کو دکھانے کے لیے نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے مسئلے کا گویا کہ آپ کے ذہن میں ایک میدان بنانے کے لیے تاکہ بلا تشوی اس بات سے تصویر دیے بغیر آپ یہ بات سمجھویں تاکہ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں مثال کے طور دیکھیے اللہ رب العزت مسلمانوں پر رہمان ہے اب کیسا رہمان ہے یعنی بلا تشبیح بلا تمصیل محبوب ترین اب بلا تشبی بلا تمسیل محبوب ترین سے کیا مراد یعنی تاکہ دنیاوی محبوبوں کا رد ہو جائے اور بلا تمسیل محبوب طلب کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ محبوب کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا تو الرحمن کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا محبت کرنے والا تو اب رحمان کے معنی کو نیچے اتر کے آپ کو کس طرح سمجھا جائے کہ اس کا معنی اردو میں کیا ہے تو آپ کو کہا جائے گا بلا تشریح یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا معنی محبوب کے ہے تو محبوب کا معنی اردو کا لفظ ہے یہ تو محبوب کا لفظ آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سمجھ میں آگے ہاں رحمان کا کیا معنی ہے تو ساتھ میں عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلا تشوی کہ بیٹے میں محبوب تو کہہ رہا ہوں لیکن تجھے سمجھانے کے لیے اس لفظ سے خاص کرنے کے لیے نہیں لیکن آئیے مودودی صاحب اور رحمان الرحیم کو کس طرح سمجھاتے کہتے ہیں رحمان الرحیم کیوں کہ رحمان کا مانا بھی رحم کرنے والا ہے اور رحیم کا مانا بھی رحم کرنے والا ہے وہ جو چاہوں گا اس بات پر پیش کر رہا ہوں کہ مودوی صاحب شریعت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں بتوں کو سابت کرنے کے لیے اللہ پر بات کر رہی تھی کہیں نہ کر دیا اب دیکھیے اللہ کے لیے کیسے لوگ استعمال کرتے ہیں میں نے بے شمار باتیں پہلے پیش کی ترجمے میں کہ اللہ اپنے مکن کرنے میں جلدی کرتا ہے ماضلہ اللہ, اللہ ان کو مذاق بڑھاتا है ماض اللہ اس قسم کا ترجمہ موزودی تو ان کی زبان بڑی آزاد تھی ان کے منہ میں جو آ جانے دے دیا یعنی نہیں سامنے میں کس کو کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے بھی مذاق لکھ دیا کہتے ہیں کہ اللہ کو کافروں نے بلایا اللہ نے ان کو بلا دیا ماں یعنی بھول جس سے اللہ پاک ہے بھول اللہ کی طرف نسبت کرنا کبر ہے بھول جہل کو کہتے ہیں اور اللہ جہل سے پاک ہے جہل سے پاک ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے بھول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی اس لیے رحمان کی مثال پیش کرتے دیکھیں کہتے ہیں رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا سیوا ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنے مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر بسی ہے ایسی بے حد کیا بے, بے حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا اس لیے اس کی فراو, فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا یعنی رحمان کا معنی تو رحم کرنے کا تو رحیم دوبارہ کیوں پیش کیا گیا کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی رحیم کا معنی بھی رحم کرنا ہے رحمان کا معنی بھی رحم کرنا تو ابھی اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دو لفظ کیوں بیان کیے گئے ایک ہی معنی سے تو بات جاتی تھی کہ بڑا مہربان ہے تو آگے رہیں گے کیا ضرورت ہے تو مودی صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے دیکھیں مثال دے رہے ہیں لیکن بلا تشوی کا لفظ نہیں لکھ رہے بلا تم سی ڈائریکٹ مثال دے رہے ہیں اللہ کے لیے کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کو فیاض کہیں گویا کہ ہم کسی شخص کو فیاض کہیں سخی کہیں یا پھر کسی شخص کو ہم کہیں رنگ کی تعریف کریں جب وہ گورا کافی ہو تو چاول یا کوئی شخص بہت لمبا ہوتا ہے ہم کو کہتے لمبا ترنگا تو اسی طرح رحمان و رحیم ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لمبا ترنگا ایک لمبا ہوتا ہے محب اللہ, اللہ ایک ترنگا ہوتا ہے تو رحمان کہہ دیا تھا تو بات تو پوری ہو گئی تھی تو رحیم کہنے کہ کی کیا ضرورت تھی تو کیا اللہ اپنی مزید تعریف کر رہا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک آدمی خوبصورت ہوتا ہے ایک بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گورا خوبصورت چٹا بہت زیادہ گورا ایک ہوتا ہے لمبا لمبا ایک ہوتا ہے اس تو کہاؤں گورا چٹا لمبا ترنگا یہ مودودی صاحب اسلام ہے یہ اللہ کو یاد کیا جا رہا لمبا ترنگا گورا چٹا الب اللہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اللہ کے لیے گورے چٹے کی مثال لائے رحمان الرحیم کی تفسیر ہو رہی ہے کیا تحقیق بیان کر رہے ہیں قاضی صاحب کبھی تفسیر میں قرآن پڑھیے آپ جماعت اسلامی کی کافی تفریح ہوتی ہے کبھی اس تفسیر کو کوئی مطالعہ کرے اور کہے کہ اللہ کے لیے ایسا الگ بولا جائے گا اور جائز ہے تو قابل صاحب اپنے جلسے میں اعلان کیوں نہیں کرتے کہ اللہ رحمان رہی ایسا ہے جیسا گورا چٹا ہوتا ہے نا جیسا لمبا ترنگا ہوتا ہے تو میں نے کہا لوگ جو حال کریں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ اسلام مومن مسلمان گناگار تو ہے لیکن اللہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے ذات الوحیت الوحیت کے مقام کو گورا کے پامال کرنے والے شخص پھاڑ سکتے ہیں مانا جن رہا کے گناگار ہے لیکن گناگار اس لب کے اس کی رہنیت پر فخر کرتے ہیں نقائش کو کے کے کے جائے کے کے لیکن وہ ہمارا رب ہے ہم نہ فرمانے تو مودودی کے نیت میں رب کے ہیں وہ رحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا لیکن ہم گنا دار ہونے کے باوجود اپنے رسول کے بارے میں اپنے نبی کے بارے میں اپنے اولیا کے بارے میں اپنے خدا کے بارے میں جنہوں نے لفظ نہیں سن سکتے کوئی ہندو اپنے بھگوان کے لیے چٹا گورا لفظ نہیں سن سکتا لمبا ترنگا لفظ نہیں سن سکتا تم ہے تیری اردو دانی پر تم ہے تیرے کمال پر الزب اللہ الز بلّہ دعا فرمائی اللہ رب العزت تفسیر بر کا ایک شیطانی بخوا تھا جو میناط خان نے پیش کیا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ ہوا آمین مثال حضرت کے والی مثال یاد ہے نا آپ کو کہ پیری کی دکان جمع گی میں مال ایسی مثالیں مودوی صاحب پیش کرتے ہیں نبیوں کی اذوات کے کی متعلق کیا کہتے ہیں کہ جناب ابھی آپ آب تو فکر نہ کریں آپ پیری کی دکان کھولیں میں مال سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ آزب اللہ الہ یہ مثالیں دیتے ہیں مودودی صاحب اس دور کے بہت بڑے اسکالر سکول, ہیں یونیورسٹی میں ان کا بڑا مقام ہے جو چٹا اور گورا اور لمبا ترنگا ایک ایسا شخص جس نے بھی پڑھنا شروع نہیں کیا اللہ کے متعلق وہ ایسے الفاظ ابتدائی مودودی کے پڑھنا شروع کرے گا تو جب اس کے ذہن کی نشونما ہوگی تو آگے چل کر اس کے ذہن پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا کیا تصور رکھے گا تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بات بولنا نصیف ہماری اس لیے ہم اللہ کو میاں کے لفظ کے ساتھ یاد کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ لغی توہین کا ہے سائن کے لفظ سے منع کرتے ہیں چٹا بورا الحب اللہ اس قسم کے لفظ سے منع کرتے ہیں اور تھانوی صاحب بھی میں حیران ہوں کہ وہ تو حکیم الامت ہے لیکن جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے کہا وہ تیرا خدا میاں ہوگا میرا اللہ میاں نہیں ہے وہ عزا و وجل ہے وہ حد لا شریک ہے وہ میاں ہونے سے پاک ہے وہ سائی ہونے سے پاک ہے وہ گورا چٹا کی مثال سے پاک ہے وہ لمبے ترنگے کی مثال سے پاک ہے نئی مچھلی ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی مثال پیش نہیں کر سکے وہ ہمارا رب ہے اور الحمد ساری اللہ السمت وہ ہر تعریف اور توسیع سے بے نیاز ہے کوئی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ اعلیٰ ہے کوئی اس کی تعریف کرے تو خود اپنے آواز کو سوارے تو دعا فرمائیے اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہماری تمام گزارشات کو اپنی بارگ میں قبول فرمائے اور جتنے مغلداد بیان کیے گئے مولا کریم ہمیں فکر کے ساتھ اور میں کہوں گا خدا کے واسطے یہ مت سمجھیے گا کہ مودھی گرف کیا میں نے کہا پہلے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا کر پھر میری تقریر کو سنیے گا کہ میں نے یہ جذباتی الفاظ اپنے والد کے لیے نہیں پیش کیے یہ جذباتی الفاظ میں نے اپنی مسجد والے کے سائڈ میں نہیں پیش کیے کسی اہل سنت کے مبلق کے لیے نہیں پیش کیے میں نے اللہ رب العزت کے دشمن کے لیے پیش کیے ہیں تو دعا فرمائی اللہ رب العزت دشمن مصطفیٰ اور دشمن الہ کے ساتھ سختی برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے یہی ایمان کا جذبہ ہے مولا جو تیرے محدود ہے ان سے محبت کرنے کی اور جو تیرے دشمن ہے ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما اور کل قیامت کے دن مورائے کریم جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما مورائے کریم سرکار کی شفاق نسی فرما صالحین کے ساتھ جنت میں آلہ مقام عطا فرما ایمان فید دے موت مدی کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واہ خردا الحمدللہ رب العالمین